السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو. حضرات یہ اسلامک ڈیش کارنر ڈاٹ کام کی پیشکش ہے شیخ حسد اللہ مدنی شیخ میراج ربانی جیسے علماؤں کے لیکچر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں wwwislamic ڈبلو ڈبلو پیش کی جا رہی ہیں اور جناب عالی کے اوپر ثبوت بھی پیش جا رہے ہیں اور یہی بہت کچھ کیا جا رہا ہے آج کل کے جو مشرک پیشہ لوگ ہیں آج کل تو باقاعدہ یہ اس دور کے مشرق سے بےچارے انہوں نے کہہ دیا آپ جاتے جیسا کرتے کرتے آ رہے ہیں لیکن آج کل کے مشرق بڑے ہیں باقاعدہ تلائی اور براہیم سے پکارنے کی بات کرتے ہو میں یہاں تو اللہ کے نبی ہاتھ نکال کے مسافر کرنے دوڑنے آتے ہیں اچھا یہاں تک مبالغے کر دیئے تم سننے کی بات کرتے ہو سنتے ہی نہیں ہیں ہاتھ قبر فاڑ کے نکال کے مسافر کرتے ہیں باقاعدے ملکوں کا سفر فرماتے ہیں بدلوں کے رفوں پر آتے ہیں حساب چیک کرنے کے لیے مہارتھیوں کے داروں دارولوں نے زبر کر ہم نے کہا یاد حضر اندھی تقلید کی ولہ یہاں تک لوگ بڑھے ہوئے ہیں کیا کہیں گے آپ وہ بےکارے تو گنیمت تھے انہوں نے کہہ دیا لقد وجدنا نہ بل وجدنا نہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کی یہی کر دے پایا لیکن انہوں نے دو قدم آگے بڑھ کر کے دلیلیں فراہم کی سنو سورہ شورا ہائس نمبر ستر چوہتر کے اندر یہ بات بیان کی گئی آگے حضرت یہ حساب ابراہیم کا نقشہ تھا پتا یہ چل رہا ہے ابراہیم نے جب دعوت توحید پیش کی جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور رسالت کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان دلائل اور براہیم کو تسلیم کر کے انہوں نے باپ داداؤں کو ثبوت کے طور پر اور دلیل کے طور پر پیش کیا آگے بڑھتے ہیں حضرت حد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے حد علیہ السلام کو کیا جواب ملتا اللہ رب العزت فرماتا ہے آباد نا غد علیہ السلام نے کہا یا میری قوم کے لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرو صرف اللہ کی عبادت کرو تو قوم نے تحا. کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے یہ پیغام لے کر کے آیا ہے یہ دعوت لے کی, آیا ہے. ہم اپنے کی روش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت حضرت یہاں سے بھی ہمیں قرآن یہ دہن دے رہا ہے یہ پچھلی امتیں تکلیدی روش کو کس طرح سے اپنے بار داداؤں کے طریقے کو براہیم اور سبوت اور دلائل کے مقابلے میں ہل و حجت کر کے پیش کرتی تھی آگے بڑھے حضرت موسم اور, اور یہ جی آئے کریمہ سورہ آنا بائس نمبر ستر کیے حضرت موسل السلام کو لیتے ہیں حضرت موس علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعوت توحید پیش کی کہنے لگے تنا عجیب سنالی سرما بجے وہ تصویہ اور فرض سور صاحب نمبر اٹہتر انہوں نے کہا تم ہمیں آئے ہو اپنے باپ داداؤں کے روش اور طور طریقوں کو چھڑانے کے لیے اور ہمارے اوپر بزرگی دکھانے کے لیے آئے ہو بڑپن دکھانے کے لیے آئے ہو ارے ہم تو اتنے مدتوں سے یہی کر رہے ہیں پرسوں سے ہماری جماعت چل رہی ہے پرسوں سے ہماری تنظیم چل رہی ہے پرسوں سے ہماری تحریر کبھی تما جمع آٹھ دن کا دعوت لے کر کے آیا ہے اور ہمارے باپ دادا یہ بزرگ جو کرتے آ رہے ہیں یہ سب جھوٹے ان ہمیں کرنا چاہتا نہیں نہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے یہ رہا حضرت و سلام کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی توحید کے مقابلے میں ان کی قوم کا جواب آگے بڑھتے ہیں نمبر آیا ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خاطب النبی جی. ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا اللہ رب الرمایا رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور ان باتوں کی جو رسول اللہ نے نازل فرمائی ہیں رسول نے رسول کی طرف اللہ نے نازل فرمائی ہیں اللہ کی باتوں کی طرف افالو حد بنا وجدہ تو یہ جواب دیتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کا طرز عمل ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ان کا عقیدہ ان کا ایمان ان کا عمل ان کی روی ہمارے لیے کافی ہے امل اکان سیون کیا ایسا نہیں ہے جن کے باپ دادے بے علم تھے اور غیر ہدایت کیا ساتھ ہے یارینا امن کے بعد فوراً اسایت کریمہ کے بعد فوراً دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جب اس کو بیان فرما رہا ہے کہ مشرکوں نے کافروں نے یہ جواب دیا نبی کو جب اللہ مومنوں کو خطاب کر رہا ہے اور یہ خطاب بڑے مارکے کا ہے اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے رب کا کلام تو ایک بات دیگر آتا ہے اس کو ذرا ذہن میں دکھانے کی یہ ربابق یہ رقص رب ایک آیت کا دوسرے عائد سے جو ربد ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اس مزاج کو سمجھیے اللہ رب العزت نے جب بیان فرمایا کہ کافروں نے نبی کو یہ جواب دیا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں سے دو اللہ ہم نے ہمیں ہمارے بار داداؤں کا طرز, طرز عمل ہمارے لیے کافی ہے تو اللہ فوراً یہ گمراہ لوگ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اپنے باپ دادا کو اپنے ایمانوں کو اپنے بڑوں کو اللہ رب کے رسول کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ گمراہ وہ گمراہ ان کی گمراہیت تمہیں کوئی جب تمہیں ہدایت یافتہ ہو گئے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مرجا حکم اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کے آنا ہے کوئی انبے سب کو پلٹ کر کے آنا ہے کوئی نبے حکومت پھر وہاں اللہ تمہاری خبر لے گا اور تمہارے امال کو بتائے گا یا کریمہ بڑے مار کے گیس کو سمجھو اللہ رب الجنگ دوسری جگہ اپنے نبی کے مقابلے میں مشرقین کا جواب ایک جگہ اور نوٹ فرمایا اور فرمایا اور یہ بھی سنو جال ہمیں بتا رہا ہے اللہ رب الرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی چھلا ہیں ایسے بھی بد لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے سلسلے میں اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کی داد کے بارے میں لوگوں سے بحث کرتے پھر رہے ہیں جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں بغیر علم بغیر علم کی ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے اور ہدایت کیا ہے بخیر الحبیے بخیر الحبیے حدی و محمد صلی اللہ علیہ نبی کی ایک ایک بات ہدایت ہے اور سب سے بہترین ہدایت ہے نبی نے مہر لگا دی ہے وہی ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے یعنی بغیر کتاب اور سنت کے والا کتاب ہی اور بغیر کھلی ہوئی روشن کتاب کے لوگوں سے بحث کرتے پھر رہے پھر رہے ارے اتنے بڑے علامہ نے فرمایا قرآن کی پیش کر اے کیا اتنے بڑے اللہ دلیل میں یہی کفار کی روش یہی کفار کی روش اور اللہ وحدہ اللہ نے فرمایا رحمت سب عمان اللہ اور جب ایسے لوگوں سے جن کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ قرآن کی دلائل ہے جب ان سے کہا جاتا ہے سب عمان اللہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی سیوا کرو اس کی پیروی کروا و تب یہ کیا کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جن چیزوں میں پایا ہے ہم اسی چیز تباہ کریں گے اب الخان شیتان یا روح ملا عزاب کیا ایسا نہیں ہے کہ شیطان ان کو ان کو عذاب شریر دردناک خطرناک اور پھرتے ہوئے آزاد کی طرف دعوت دے رہا ہے ان کو بلا رہا ہے یقیناً یہی بات ہے کہ جو لوگ نبی اور کتاب کتاب اللہ اور نبی کے مقابلے میں یہ باتیں پیش کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں انہیں جہنم آواز دے رہا ہے اور ان کا ٹھیک ہے سورہ لقمان آج نمبر 20 اور 21 ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا نبی کے نبی کی ہمارے نبی کے قوم کی بات چل رہی ہے نبی کے مہاجرین کی بات چل رہی ہے وہ دا فعلو جب یہ کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں بدحید جی کا برائی کا کوئی بھی غیر شرعی عمل جب بھی یہ کوئی کرتے ہیں کہتے ہیں الحانا اپنے کو بڑوں کو ہم نے اسی طریقے پہ پایا ہے وہ اللہ عمر اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اللہ اللہ فرماتا ہے خل اے نبی آپ فرما دیجئے ان اللہ, اللہ یہ برائیوں کا حکم اللہ نہیں دیتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اللہ رس کا حکم نہیں دیتا ہے کپور اللہ کیا تم ایسی باتیں اللہ کے اوپر ہو جو اللہ نے اللہ, آ... اللہ کو علم ہی نہیں ہے اللہ جانتا ہی نہیں ان باتوں کو اور ان باتوں کو اللہ کی طرف کرتے ہو نمبر میرے ندی یہ تو چند ندیوں کے قوموں کا کر کیا اللہ نے فرمایا ابراہیم کا حضرت حود کا حضرت موسا کا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض عمل اللہ والہ علیہ اللہ شریک نے بتایا کہ ان کی قوموں نے یہ جواب دیا میں آؤ ایک جگہ اللہ رفتہ تو ایسی بات بتلائی ہے جس کو سمجھنے کے لیے ذرا ستھو آپ کی چاہتا ہوں میں اللہ نے کیا بنوایا کہتا ہے وَكَذَلِكَ قرية من قال وجدنا حبانا یہ چند نبیوں ہی کی بات نہیں ہے اللہ برماتا ہم کہاں تک ذکر کریں ہم نے جس قریے اور جس بتی میں بھی اپنے رسولوں کو اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں کو بھیجا ہے اس قریے اور بستی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہی جواب دیا ہے کیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جیسا دیکھا ہے انہی کے نقش قدم کو ہم چلیں گے ہم انہی کی پیروی کریں گے ہم تمہاری بات کے اوپر عمل ہدایت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی رسول آئے اور جتنی بھی ان کی امتیں آئیں اوما میں صابر کا جتنی بھی تھی سب کی روش یہی تھی کیا تقلید اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے نبیوں کی باتوں کا جٹرانا اپنے بڑوں کے مقابلے میں جو انہوں نے بنا ہوئے تھے نبیوں کی باتوں کو پسے پچھ ڈالنا نبیوں کی تقدی نبی، یہ مکمل طور پر وہ, وہ دی. میرے عزیز ہر دور میں رسولوں اور نبیوں کو جو رسول کے مخالف گروپ تھا وہ یہی جواب دیتا تھا اور اس سے رسول کو انہوں نے پیچھے ڈالا اسی اس عنایات کریمہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے اور اسی کا نام تخلیب اسی کا نام کیا ہے تقلیب ہے دلیل موجود ہے سبوت آواز دے رہا ہے مگر شخصیتوں کی عظمتیں ان کی عقیدتیں اس کے مقابلے میں رسولوں کو انہوں نے پیچھے ڈھکیل دیا ہے اور ان شخصیتوں کو اپنی نظروں میں اور ان کی عقیدت و محبت نے انہیں نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے روکے رکھا ہے یہاں یہ نقطہ بھی بتلاتا چلوں کہ وہ لوگ جو یہ لوگ جو تھے اپنے باپ داداؤں کا جو رپورٹ اللہ بادور سے پیش کیے ان کے باپ داداؤں کی رویش کو کس طرح آتائے ہوئے تھے تو اللہ یہ ان بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے یہ جو باپ داداؤں کو دلیلوں پیش کرتے ان کے تجربے نہیں کرتے تھے ان کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے نہ ہی انہیں اللہ کا سر یا شریک سمجھتے تھے نہ ہی اللہ کی کسی اس میں ان کا حصہ دار انہیں بناتے تھے بلکہ ان کے آکار اور ان کے خیالات جو وہ مر گئے یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں یہ اس بات کا جواب دے رہا ہوں آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جو مر گئے ان کا ذکر ہی کیا ہے ان کی بات کیوں کھود خود کر کے بیان کرتے ہو کیوں گرے مردے اکھاڑ رہے ہو وہ تو مر گئے ان کی غیبتیں نہ کرو ان کی برائیاں نہ کرو یہ غیبت ہے سنو قرآن تمہیں فکر دے رہا ہے معدمی آتا ہے جاتا ہے اس کی ذات یا اس کی شخصیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد وہ فکر ہے وہ افکار اور خیالات ہیں جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے لوگ جو ابا کو دلیلوں میں پیش کرتے تھے وہ ابا اچدار مر گئے تھے ان کے جن کا تھے لیکن ان کی فکر کی پرستش ہو رہی تھی ان کے فکر کی پوجا کر رہے تھے وہ اور یہی پرست تھی ان کے فکر کی وہ لوگ عبادت کر رہے تھے ان کو چھوڑتے نہیں تھے اللہ رسول کے مقابلے تو فکر کی پوجا ان, خ... ان کے خیالات کی ان کے نظریات کی وہ پریشت کرتے تھے پوجا کرتے تھے ان کے رائے ان کے قیاسات ان کے خیالات رسولوں کے فرمان کے مقابلے میں ان کے اخبار کے مقابلے میں ان کی باتوں کو وہ بہتر سمجھتے تھے اور اس کی دلیل اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول کوئی بات کہتے تو یہی جواب ہوتا ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی پایا ایسے ہی پایا ہے یہ آئے ہمیں بتلا رہی ہیں کہ یہ اندھی تقریب صرف ایک بری بلا ہی نہیں ہے بلکہ یہ حرام بھی ہے اور صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ یہ اندھی تقلید بدترین حرام ہے یہ بدترین حرام ہے اور یہ وہ فتنا ہے جو اصل اور حقیقی اسلام سے دنیا کو روکتا ہے اور ہدایت سے لوگوں کو باز رکھتا ہے اور تقلید کا یہ روگ جن کو بھی لگ جائے وہ در حقیقت ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح پچھلے نبیوں کی امتیں اس روگ اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے زمانے کے رسولوں کی باتوں سے اور ان کی پاک تعلیمات سے بے نیاز ہو گئی اسی طرح آج بھی جس کے اندر تقلید کا یہ روگ اور اندھی تقلید کی یہ بیماری موجود ہوگی اور ان کے اندر یہ روگ پایا جائے گا وہ بھی رسول برق کی صحیح تعلیمات سے دور ہو جائیں گے اور بلکہ ایسا روگ امت کے اندر پایا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً وہ شریعت متحرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں ان سے وہ بہت دور ہو چکے ہیں اور یہاں یہ بات بھی یہاں یہ بات بھی میں کہتا چلوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ربانی رب صاحب آپ تو باپ داداؤں تقلید کی تکلیف کی بات رہے ہیں ہم تو بڑے بڑے علماء کی سیوا کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء کے بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اللہ نے تو بعض داداؤں کی جو جاہل تھے ان کی تقلید سے روکا ہے بڑے بڑے علماء کی تقلید بڑے بڑے علماء کے پیچھے چلنے سے اللہ نے تھوڑی روکا ہے تو ذرا کان کھول کر کے سنو اور اگر کان کے اندر کابوت وغیرہ لگے ہیں انہیں بھی نکال کر کے سنو اللہ بادہ راشری کا فرمان قرآن سنو قرآن اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ بیان فرما رہا ہے یو نسک اللہ فناری یقو لونا یا رسولا جب ان کے چہرے جب ان کے چہرے آنکھ کے اوپر دھونے جائیں گے چہرے چہرے ہاتھ آدمی چھلے پیر آدمی چھلے کوئی بھی دور سے آگے پیچھے سے پٹر آتا ہے آدمی فوراً اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ لاتا ہے کیوں وہ محسوس کرتا ہے جسم کا نہایت ہی آنا حصہ یہی ہے تو چہرے دھونے جائیں گے ہاتھ پر نہیں جو میں دکھل موجود آگ میں ان کے چہرے دھونے جائیں گے تو یہ کہیں گے ہر ہر افسوس ہم نے اللہ کی اضاط کی ہوتی ہم نے رسول کی وہ کالو اور کیا کہیں گے ربنا انا شادتانا اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے بڑے بڑے مولویوں کی ہم نے بڑے بڑے سرداروں کی بڑے بڑے سیدوں کی بڑے بڑے چغادریوں کی بڑے بڑے اماموں کی ہم نے اکتبا کی تھی ہم نے ان کی اطاعت کی تھی برابر ہم انہیں دنیا میں بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے تھے لیکن انہوں نے ہمیں ہمیں گمراہ کر دیا رب بنا بھی اے ہمارے پاس پر بدار انہیں دگنی عذاب دے دگنی اور ان کے اوپر بھرپور لانب فرما کریمہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ کی یہ اپنے پیشو اور بزرگوں کی باتیں ماننے والوں کا یہ اثر ہو رہا ہے تو اپنے پیشواؤں اور بزرگوں کی باتیں ماننے والوں میرے عزیز تکلیف کسی کسی کرو گے اندھے بن کر کے اس کا ہونے والا ہے جس کسی کی بھی تخلیق انگے بن کر کے کرو گے بلا ثبوت بلا حجت چاہے وہ تمہارے باپ ہوں چاہے تمہارے دادا ہوں چاہے تمہارے امام ہوں چاہے وہ تمہارے پیر ہوں چاہے غوط ہو چاہے وہ تمہارے پتب ہوں چاہے وہ عبدال ہو جو کوئی بھی ہو جو اسلام میں حجت و دلیل نہیں ہے کوئی بھی ہو جو اسلام میں حجت و دلیل نہیں ان کی بات اسلام میں حجت و دلیل نہیں ان کی بات ہے بلا حجت و ثبوت کے اور بنا دلیل اور براہیم کے مانو گے تو دنیا میں تمہاری تعداد کیوں نہ کثیر ہو جائے دنیا میں تم کیوں نہ اپنے آپ کو سواد آدم کہو دنیا میں کیوں نہ تم کہو کہ ہماری ہمارے پلا کے ماننے والے آج ارب کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں اتنے زیادہ ہیں اسی لیے یہ اللہ کے بہت بڑی مقبول بندے ہیں اور اللہ کے بہت ہی بڑے بندے ہیں لیبل تم کیوں نہ لگا لو یاد رکھو آخرت میں جہنم سے بچ نہیں سکتے ہو اللہ کی گرست سے بھاگ نہیں سکتے تم اور کل کا پچھتاوا کل کا عزر کوئی کام تمہیں نہیں دے گا اس لیے دنیا میں تمہیں موقع ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو پر مرداری کرو اندھی تکلیف کسی کی بھی ہو اسلام کے اندر حرام کے اندر ککر اسلام کے اندر, اندر شر اب بھی تکلیف کسی بھی کی جائے گی مگر افسوس آج غیر تو غیر رہے اپنے مسلمان اس روگ اور اس بیماری میں مبتلا ہو گئے جس بیماری میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں پچھلی قوم کو برباد ہو گئیں آج نبی کی یہ امت بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے جو روگ اچاروں کے متاثر تھے آج وہ اندھیروں کے ہم سفر بن چکے ہیں آج وہ اندھیروں کے ہم سفر بن گئے دینی طور پر بھی شیطان نے ہمیں گمراہ کیا اور دنیاوی طور پر بھی ہم تقلید کے بندھنوں میں بد گئے وہ دن جو کامل جو مکمل اور اکملیت کی صنعت لے کر کے آیا تھا اور جس کے سفر اللہ اللہ جل اللہ عباد شریف نے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كذاكرتها هو وہ دین جو کامل و مکمل بن کر کے آیا تھا آج وہ دین اپنے مسلمانوں میں اپنے ایمان کا دعبہ کرنے والوں میں ناخص ہو چکا نا قابل خود ساختہ اور خود بنائے ہوئے دینوں پر لوگوں کو ہکالا گیا اور خود بنائے ہوئی شاہراہوں پر لوگوں کو ڈھکیلا گیا دوستو اللہ ولا شریف نے ہمیں قرآن دیا ہے جو بتاتے خود بینا ہے جو بتاتے خود دلیل ہے اس طرح اولیا رب الجوار نے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے پب اتنا ہی مانو نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو اور دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی کے بعد پیروی نہ کرو سور آراب آئے نمبر تین ایک جگہ اللہ نے فرمایا وہاں رہا کمان فنو رسول جس بات کا حکمت لے لو اور جس بات کے رسول کریں کرے رک جاؤ افسوس آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ برے علماء کے چکر میں پک کر اپنے ایمان اور اپنے عفیزوں کو بھی برباد کر رہے ہیں اپنے امان کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنا تحبیب اپنا کلچر اپنی معاشرتی اپنی سماجی پہچان بھی وہ برے لوگوں کے کی تقلید میں پڑھ کر کے وہ کھو رہے ہیں اور ہر میدان میں تقلید نے انہیں اندھا کیا ہوا ہے ایک مثال جو اسلام کی چوٹی ہے جو اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے بطور مثال عقائد کو لے لیجئے عقائد کے اندر لوگوں نے تقلید کرنا شروع کر دیا جبکہ امت مسلمہ کا اور جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عقائد کے معاملات میں یعنی عقیدہ اور ایمان کے معاملات میں صرف قرآن اور صحیح احادیث سے ہی کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے اسے ہی حجت بنایا جا سکتا ہے لیکن آج اس عقیدے کے معاملے میں اپنے اپنے ایماموں کی باتوں کو حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے خرابوں کو حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے بشارتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور کرامات کو باقاعدہ بطور دلیل ایمان اور میں پیش کیا جا رہا ہے میرے عزیز ہمارے ملکوں میں کتنے بھی اندھی تکلیف ہو رہی ہے اور جو اپنے آپ کو سما اعظم ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش گورما کے اندر کہتے ہیں اور اس کے اوپر کرتے ہیں اور اپنی چھلط پھرت پر فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا خدمت کرنے والا اور دین کا بہت بڑا تبلیغ اور نشر و کرنے والا سمجھتے ہیں اس میدان میں جو سب سے زیادہ یہی لوگ آگے ہیں عقیدے کے میدان عقیدے میں بھی اندھی تقویریں چل رہی ہیں ہم کتا اور وصول فکا کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی آج کے اس جلسے میں آج کے اس اس میں ہم اس مسئلے کو چھیڑنے والے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ لوگوں نے بہت سن لیے ہیں میں اس اوپر بھی نہیں کروں گا اور میں ابھی زلدر میں بھی نہیں جانا چاہتا فتح فقہ کی بات آپ الگ رکھیں ایک بات سن لو فقہ یہ مسائل امان مسائل امان سے متعلق ہے اس میں عقیدے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے عقیدے سے نہیں ہوتی ہے اس میں اعمال طہارت ہے نماز ہے وجوہ ہے وسط ہے روزہ ہے حج ہے زکاف ہے معاملات ہیں اکد و بہ ہے نکاح اور طلاق ہے ان مسائل میں گفتگو ہوتی ہے ہم وہ فتح رسول فقہ کا مسئلہ لے کر کے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اوپر بیان کریں گے کیوں یہ میرا عقیدہ ہے اس کا نمبر دوسرا ہے پہلا نمبر ایمان اور عقیدے کا ہے ہم ایمان اور عقیدے کے اوپر گفتگو کریں گے اور انہیں کے اوپر ہماری بحث ہوگی یہ تو فکنڈ نمبر آتا ہے جب تہارت اور نماز جب ایمانی میں رہے گا تو تم پوتر ہو کے کیا کرو گے تو آپ کر کے کیا کرو تم نماز پڑھ کے کیا کرو جب عقیدے درست نہیں رہے گا کیا کرو اس لیے اس ایمان کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی ہمارے ملکوں منصوب ہے. سے لے کر تک جتنے لوگ نسبت کر رہے ہیں اور رکھیو غالب مجھے اس ترخ نمائی سے آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے معاف کیجیے گا حضرت امام پر رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجروم ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہندوستان پاکستان میں خاص طور پہ منسوخ کرتے ہیں ان سب لوگوں نے بیک مشت اور بیک آواز عقیدے کے مسئلے میں اس السنہ جمع کو دین کے خادم اور اللہ کے نیک اور سارے بندے کو ایک مشت عقیدے کے مسئلے میں باہر نکال دیتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو ایمان صاحب کی طرح منصوب کرتے ہیں اور اپنی نسبت سے یہ ہم عقیدے کے مسئلے میں اور سبوت ہمارے یہاں کی سب سے بڑی اور سب سے بڑی معتدل جماعت جو لوگ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں میں سبوت کے تو عقیدے میں کسی اور ایمان کی تکلیف کو اِنہوں نے واضح کیا سہارت وضو مسلمان سب اس میں تو واضح کیا ہوا ہے کہ ہمارے امام یہ تو اسا بھی سلام بھی آئیں گے تو انہیں کی طرح پہ عمل کریں گے امت تو انجیب راہوں پہ ڈالا ہوا ہے ہم کیا کہیں در مختار موجود ہے بہرحال عقیدے کے مسئلے میں بھی امام اب امی پر تکلیف نہیں کرتے نہ ان کو کھینچ دیا باہر اور اس کے لیے دو امام چنے گئے دو امام ثبوت یہ میرے پاس کتاب موجود ہے میں لے کر کے اوپر یہ دیکھو کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے مسئلے میں کس کے مقلد ہیں اور کہتے ہیں ہم ہمارے مشائق اور ہماری تاری جماعت رحمد اللہ کرو آت میں فرو میں کرو کرو شاخوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جدیات میں جدیات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق تمام مخلوقات کے مقتدا اور پیشوا جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں بشر بھی ہیں حیوان بھی ہیں، چونتی بھی نہیں ہیں جانور بھی ہیں تمام مخلوقات جتنی بھی مخلوقات سب کے پیچوا کون ہیں؟ امام و حنیف رحمۃ اللہ وہ لوگ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے یہ <laughs> <laughs> بھی وہ لوگ ہیں امام حالی نے بیان کیا تھا کہتے ہیں مختصر خلق حضرت امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہم مقلد ہیں اور اصول اور اعتقاد میں ہم پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشریف اور امام ابو منصور ماتی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے ہم نے کہا امام صاحب کا حقیدہ خراب تھا برا تھا گندہ تھا لیکن کیوں نہیں لیا گیا اس کی وجہ بھی میں بتاؤں ان انشاءاللہ اور سنو صرف یہی نہیں بلکہ بیان فرما رہے ہیں اور سلوک نے تر صوفیہ نے ہم کو انتخاب حاصل ہے حضرات چشتیہ قادریہ سلسلہ عالیہ نقش طریقہ زکیہ ذکیہ چشت اور سلسلے بھیا طریقہ مردیہ مشاکق صحریا رضی اللہ عموم کے ساتھ یعنی اب یہ تو یہ کتاب رہی دیوبند کے اہم صنع جماعت جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت دیوبندی جو بھی ہے ندوی گروپ جو بھی گروپ ہے یہ سارے کے سارے اس اس اس اس عقیدے کے اندر ملوث ہے یہ عقیدے میں اس کتاب کی روشنی میں اور مولوی کہتا ہے کہ ربانی سنی سنائی باتوں کو دلیل میں پیش کرتا ہے ذرا اس مولوی کو کہو ربانی کوئی بھی کیسے اٹھا کے سنو بغیر دلیل اور بغیر اپنی آنکھوں کے دیکھ لیجیے یہ اللہ کا شکر ہے یہ سر امتیاز مجھ بندے ناچیز کو حاصل ہے میں زبانی ہی کھولتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے اصل کتاب کو دیکھ نہیں لیتا ہوں کیوں ہم تمہارے جیسے جھوٹوں سے بہت پہلے سے واقف ہیں زبان چہلیت سے واقف ہیں کہ تم کتنے جھوٹے دھر جھوٹے دھر جھوٹے دنیا میں کسی کو کداب کہنا ہو تو کسی کو کداب کہنا ہو تو اسے جھوٹا نہ کہو اسے کہ دو کہ تم پلا ہو یہی کافی نام نہیں لوں گا میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے یہ ثبوت ہے یہ ثبوت اور میں نے کہا ککہ اور اصول کے تعلق سے میں کچھ نہیں بولوں گا اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی صرف عقیدہ اور یہی اس کی اصلاح میرے نزدیک بہت مہیم ہے کیوں امام ان سے پوچھو عقیدے میں کیوں الگ کیا گیا امام نے وہیں اللہ علیہ کو اور میرے دوستوں ایک اور حیرت اور تعجب کی بات میں آپ کو بتلا ہوں ہمارے یہاں تو عجیب و غریب چال چلی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب دو غریب پالیسیاں سیاسی میدان سیاسی لوگوں کی طرح چلی جا رہی ہیں بالکل اسی صوفی کی طرح بالکل اسی صوفی کی طرح چال چلی جا رہی ہے جسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب اپنی کتاب شمائی میں امدادیہ حصہ دونوں سفا نمبر پچہتر کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ کون ہے پتا ہے آپ کو یہ کون ہے میں ابھی بتاؤں گا یہ بھی کون ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بریلی کے خان صاحب کے بھی پیرو مرخی رہے اور دیوبند کے حراطۂ مشاعت شیوخ دیوبند کے بھی پیرو مرشد ہیں یہ دو, دونوں کے پیرو مرشد ہیں ادھر کی جمنا ادھر کی گنگا آ کے سنگم یہاں ہادی امداد اللہ مہاجر مکھی ہے سنگم یہی ہوتا ہے دونوں کا دونوں پیرو مرشد سمجھتے ہیں یہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکھی بہت بڑے پیر اور بہت بڑے بزرگ ان, ان, ان کے اعلیٰ حضرت یہ بھی ہیں المہم آگے بڑھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں اپنی اس کتاب میں اور اس صوفی کی بات کو میں نے بطور مثال پیش کیا ہے کہ یہ لوگ اسی سوفی کی چالے چلتے ہیں کہتے ہیں ایک ماحد اب ان کے ہم ہاں واہد جس کو کہتے ہیں وہ بھی سنو ہم کہتے ہیں تو کہتے مشرق نہ ہو وہ مواہد ہے یہ کہتے ہیں ایک موہد یعنی وحدت الوجود کا ماننے والا اس سے کسی نے کہا کہ اگر اگر وہ الوجود ہر چیز میں سب وحدت ہی وحدت تو اس نے کہا اگر حلوہ اور پیخانہ دونوں ایک ہے اگر حلوہ اور پیخانہ دونوں ایک ہی چیز ہے تو کیا تم دونوں کو کھا لو گے صوفی وہ سوفی جو وحدرت الوجود کا قائل تھا اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے یہ کیا مشکل انہوں نے حاجی انداد اللہ مہاجر مکھی کی کتاب شماعے میں حصہ دون س اس کے اندر کہتے ہیں بشکل اس سوفی نے کیا, کیا؟ بشکل عندیر ہو کر کھا لیا اور بشکل انسان ہو کر کے آدمی ہو کر کے حلوہ کھا لیا حضرت انداد اللہ مہاجر مکھی فرماتے ہیں یہ حفظ مراسب ہے یہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے حفظ مراسب ہاں عندیر بن کے پیخانہ کھالو انسان بن کے حلوہ کھالو یہی مثال آج دی جا رہی آج یہ بیٹن میں بطور مثال پیش کیا ہے ہمارے یہاں بھی یہی معاہدین بالکل اسی طرح کا رول پلے کر رہے ہیں اور ہر جگہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں جہاں جیسا دیکھا گر گر کترے وہاں ویسے ہی رنگ بدل دیا شکر کا مسئلہ سمجھنا ہوا بےچارے ایمان ابو ہنی پا رحمت اللہ علیہ کو بیچ میں لا کر کے کھڑا کر دیا وہ ہمارے بہت بڑے ایمان عظم ہے باقی دنیا کو लेकिन उन्हीं डाकुओं की तरह की चोरी करो डंडे के साथ और जब भी कोई मसला और कहीं पकड़े जाओ और कोई पुलिस का डंडा पड़े शायद तुमको नहीं मालूम हम किसके आदमी हैं नवाज शरीफ के आदमी परवेज मुशर्रफ के आदमी है हमेडवानी के आदमी है हम जो है क्या देते हैं अपने उपम लोग हैं अटल बिहारी है वाजपेयी के आदमी तुम्हारे कुम्हारे वजीर आजम बड़े बोले वाले बेचारे सत्तर चुह्या खा के भी कुम्हारे रहेंगे आज तक इसको शादी खड़े छोड़े अब यह कर रहा था लेकिन इस तरह से जब گھوٹالے کر کے امام صاحب کو لاتے ہم امام صاحب کو تو اپنا امام سمجھتے اور یہ ہم کو کہتے ہیں یہ اماموں کو گالیاں دیتے ہیں اللہ یہ کتنے بڑے بول رہے ہیں یہ ہاں اصل میں ان کے بطاروں کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ہمیں لوگوں کو شعور دینے کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے اپنی گند امام صاحب کے اوپر لگاتے نہیں نہیں, نہیں یہ امام صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں بیٹا ہم امام صاحب کو اپنا امام مانتے ہاں ہم انہیں کچھ نہیں کہتے وہ ان شاء اللہ وہ مستحق تھے اور اللہ نے فرما اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو انہوں نے چاہد یا غلطی کی تو اللہ انہیں معاف کرے گا اور اگر انہوں نے درستگی کو پا لیا ہے تو انشاءاللہ شاء اس کا ڈبل سواد ان کو ملے گا یہ وہ الگ مسئلہ رہا لیکن بالکل جب ان کو فکر کا مسئلہ سمجھنا ہوا اپنے امام کی طرف ہو ہوگئے عقیدے کا مسئلہ سمجھنا ہوا تو دو امام الگ سے سائز کر لیا ابو منصوب مسری تھی اور شہری کو سلوک کا مسئلہ سمجھنا ہوا تو قادریہ چشتیہ نکش بندیا سہروریا مرغیا ریپاریا بدبیا ان سیسلوں کے اندر چلے گئے مذہب کی بات آئی تو کوئی اور شکل بدل لی مشرق کی بات آئی تو کوئی اور شکل شکل بدل لی بالکل شیعوں کی طرح رنگ بدلے جس طرح شیوں کے بارہ امام اسی طرح ان کے بھی بارہ امام اب آپ کو گئی ہے نا یہ حیرت کی بات لیکن ثبوت سے میں بات کرتا ہوں اور لانت ہے جھوٹ بولنے والے پر یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے یہ پرچہ ہے جو دار العلوم دیوبند سے نکلتا ہے اس کا نام ہی دار العلوم ہے ماہ نامہ دارالعلوم کا ترجمان مدیر حریب الرحمان صاحب ماہ محرم چودہ پندرہ ہجری مطابق ماہے سو چورانوے شمارا نمبر صاحب جلد نمبر انیاسی اور چبتر ماہ نامہ دارالوبند کارنپور یو پی سے نکلا ہوا یہ ماہنامہ اور ہم تمہیں بتائیں تقدیر ام چاہے قاری سید صاحب مرحوم یہ دیوبند کے ایمان اور عقیدے کا خلاصہ پیش فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیوبند کے عقیدے کا تا کیا ہے یہ کہتے ہیں سنو کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے مطلقی مزاج کا خلاطہ حقبۂ منشائے حدیث نروی مختصر الفاظ میں اصطباح سنت بطو عدالعلافت یا تعمیل دین بتربیت اہل یقین یا اصطبا دین و دیانت اہل یاب یا خلوب خلوب علام یا اصطبا عوام بص اولیاء اللہ نکل آیا کہتے ہیں اور ایک مقام پر قاری سید صاحب فرماتے ہیں کہ علمائے دیوبند کے اس دینی رخ اور مطلقی نزاج کی نسبتوں سے اگر انہیں پہچانے پہ چنمایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے سنو خلاصہ کیا ہے تین و مسلم ہیں کون لوگ دیوبند کیا